محمد نل دشو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ققاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به ورحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقوله قولا سديدا يسلع لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما ان اتى الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار فا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عظيم وقار رس اللہ, اللہ علیہ وآلہ وسلم منحدہ معذل من مکرم ثانعین و حاضرین گشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن و احادیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََََََََََََََََ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا ہیں بڑے اختصار کے ساتھ میں نے پیش کیا تھا اصل جو نبی سے محبت کا ضابطہ ہے ترازو ہے معیار ہے اس ضابطے اور ترازو اور معیار کو بھلا کر کے ہمارے ملکوں میں کچھ ایسی چیزیں ایجاد کر لی گئی ہیں جنہیں محبت کا معیار سمجھا جانے لگا ہے انہی میں سے ایک چیز ہے ربی الاول کے مہینے میں ربی اقول کی بارہ تاریخ کو عید میلاد النبی منانا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عید میلاد النبی بنانا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عید میلاد النبی بنانا شریعت کے اندر حرام ہے بدھعت ہے ناجائز ہے این نبی کے زمانے کی چیز ہے نہ آپ کے فلفۂ راشدین کے زمانے کی چیز ہے بلکہ تین صدیوں تک اس کا کوئی دنیا میں وجود نہیں تھا چوتھی صدی ہجری کے اندر جب وہ عبیدیوں کو اور دشمنان صحابہ جو روافذ تھے باطری تھے جب انہیں مصر کے اندر حکومت ملی تو انہوں نے مصر کے اندر شروع میں چھ طرح کی میلاد منانا شروع کیا کس صدی میں چوتھی صدی ہجری کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تین سو سال کے بعد چوتھی صدی کے اوائل درمیان میں سمجھ لیجیے اس بدعت کو ایجاد کیا جب چھ طرح کی بدعتیں ایجاد کی گئی تھی چھ طرح کی میلاد منانا لوگوں نے شروع کیا نمبر ایک نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر نمبر دو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر نمبر تین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عہٰ کی ولادت پر نمبر چار حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر نمبر پانچ حسط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر اور نمبر چھ جو بادشاہ وقت ہوتا تھا حاکم ہوتا تھا اس کی ولادت پر یا جس دن اس کو حکومت ملتی تھی اس دن کے نام پر جشن منایا جاتا تھا یہ چھ طرح کی میلاد بنانا شروع کیا گیا ہے کب چوتھی صدی ہجری کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر دین کو مکمل کر دیا علی و مکمل دینکم اطمد علیکم علیہم امت وردیم الاسلام الدین دین مکمل ہو گیا نبی کے پر اللہ رب العالمین دین مکمل کیا قرآن اللّہ آیت تاری دین مکمل ہو جانے کے چار سو سال کے بعد یہ عمل ایجاد کیا گیا کس نے ایجاد کیا دو صحابہ کے دشمن تھے ابو بکر عمر عثمان کے ہست عائشہ کے قرآن کے مسلمانوں کے جو صحابہ کا دشمن ہو جو صحابہ ایمان کے سب سے اونچے معیار پر قائم تھے جو ان کا دشمن ہو آپ کا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے اچھی طریقے سے کہ جو صحابہ کا دشمن ہو جو قرآن کا دشمن ہو جو قرآن میں تحریف کا قائل ہو کہ قرآن قرآن میں تبدیلی کر دی گئی جو اس بات کا قائل ہو جو ہست عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذنا کا الزام لگانے والا ہو وہ ہمار سے ہم سے اور آپ سے محبت نہیں کر سکتا وہ ہمارا اور آپ کا دوست نہیں ہو سکتا جو صحابہ کا دوست نہیں ہے جو صحابہ کے ایمان کو صحیح نہیں مانتا وہ ہمارے ایمان کا اس کا یہاں کیا اعتبار ہوگا وہ آپ کا ہمارا دوست نہیں ہو سکتا یہ سب تقیہ کرتے ہیں یہ سب کے سب بتاتے ہیں کہ مسلمانوں سے محبت ہمیں ہے دوستی یہ سب جھوٹھی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ صحابہ سے جو دشمن ہو وہ اب مسلمانوں کا دوست سنیوں کا دوست نہیں ہو سکتا ہے ان لوگوں نے ایجاد کیا اس کو اسی لیے علی رضی اللہ عنہ کی ولادت پر فاطمہ حسن حسین کی ولادت پر ان لوگوں نے جشن منایا ابو بکر و عمر عثمان کی ولادت پر جشن نہیں منایا انہوں نے آپ خود اندازہ لگا دیجیے لگا لیجیے اس کو ایجاد کرنے والے کون لوگ ہیں یہ تاریخ کتابوں کے اندر لکھا گیا امام ابن کثیر نے امام ابر ابن الرسیف جزری نے اور شریک کے جنہوں نے بھی مصر کی تاریخ لکھی یا اس طریقے سے عید ملازم نبی پر کتابیں لکھیں ان تمام علماء ان تمام لوگوں نے اس بات کو باقاعدہ بیان کیا ہے تاریخ کے حوالوں سے کہ انہوں نے جب مصر کے اندر ان کو حکومت ملی تو چھ طرح کی میلاد انہوں نے بنانا شروع کیا یہ چھ طرح کی میلاد آج بھی جہاں پر رافضیوں کی حکومت ہے وہاں پر موجود ہے علی کے نام پر جشن بناتے ہیں فاطمہ حسن حسین کی ولادت پر وہاں جشن مناتے لیکن جو سننی مسلمان ہیں جو سن کر کے مسلمان ہو گئے ان مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منایا جاتا ہے آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کی سنت نبی کی سنت نہیں ہے یہ یہ صحابہ کی سنت نہیں ہے یہ یہ خلفائے راجدل کی سنت نہیں ہے یہ عبیدیوں کو اور باطنیوں کی سنت ہے جو اسلام کو دو حصوں میں جونوں تقسیم کر دیا کہ اسلام ایک ظاہر نام ہے اور باطن نام ہے اور باطن کیسی تفسیر کی جو جس سے پورا اسلام ڈائنامیٹ ہو جائے پورا اسلام تباہ و برباد ہو جائے اسلام کی کوئی تعلیم باقی نہ رہے اس طریقے سے انہوں نے باطلی طور پر اسلام کی تفسیر کی ان لوگوں نے ان تمام بیداتوں کو میرے بھائیوں رائج کیا لہذا جب اس کی حقیقت یہ ہے تو اس کا اسلام سکر تعلیم ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اگر جشن منا جائز ہوتا تو کبھی بھی نہیں بناتے نبی, بنا... نبی ہونے کے بعد تیز مرتبہ آپ کے زندگی میں تاریخ آئی لیکن آپ نے کیا کبھی یا آپ کے وفات کے بعد تین سو سالوں تک تین صدیوں تک آپ پوری تاریخ پر ڈالیے کہیں پر آپ کو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا اللہ نبے نبی پر دین مکمل کر دیا دین جب مکمل ہو گیا دین مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی چیز منائی جائے گی اس کا اسلام سے کیا تعلق ہوگا وہ سراسر بدات اور حرام و ناجائز ہوگا ہمارے مناحد صافی ہمری جس نے ہماری شریعت میں ہمارے دین کے تک کوئی نئی چیز پیدا کر دی وہ مردود ہے ناقابل قبول ہے وہ انسان بھی مردود ہوگا اما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو قیامت کے دن میدان محشر میں اپنے حوض سے بھگا دیں گے جو پانی پینے کے لیے آپ کی طرف بھاگتے ہوئے آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر شریعت کے اندر تبدیلی کر دی تھی آپ کہیں گے سوکٹ ضو کر لمن غیر آبادی دینی جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا میری شریعت بدل دی نئی نئی چیزیں پیدا کر دی اس آدمی کو بھگا دو ان سارے لوگوں کو وہاں سے دھتکار دیا جائے گا ان سارے لوگوں کو بھگا دیا جائے گا یہ سارے مردود لوگ ہوں گے اور اس ان کی ان کا عمل مردود ہے وہ لوگ مردود ہوں گے جو نئی کی سنت پر کو چھوڑ کر کے اور نئی نئی بدعات پر اور بدعتوں پر عمل پیرا ہوں گے لہذا میرے بھائیوں اس عمل کا چاہے جائے اس عمل کا کوئی ثبوت نہ نبی کی سنت ہے نہ خلقۂ راج جن کی سنتوں کو لازم پکڑنے کے لیے کہا گیا علیہ البر سنت و سنت الخلفائے راجدین المحدین ہماری سنتوں کو لازم پکڑو جو غلفۂ راجدین ہیں ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتوں کو لازم پکڑو یہ ان کی سنت نہیں ہے یہ یہ کن کی سنت ہے یہ رافدیوں کی سنت ہے اور ان لوگوں کی سنت ہے جو جو اسلام کے اندر اسلام کے اسی تعلیمات کی میرے انہوں نے اسلام کے اندر کفر اور شر کو تمام چیزوں کے دروازوں کو اس طریقے سے کھول دیا اسلام کی ان کا نشان اور اسلام کی جو شناخت ہے وہ تمام شناخت ختم ہو گئی لہذا اس کا اسلام سے میرے بھائیوں کو تعلق نہیں ہے اور ہمارے نبی کی ولادت جس دن ہوئی یہ پیر کا دن تھا پیر کے دن ہمارے نبی کی ولادت بھی ہوئی پیر ہی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب نے نبوت بھی عطا فرمائی آپ سے پوچھا گیا آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں آپ نے کہا اس دن میری ولادت ہوئی اور اس دن مجھے نبوت دی گئی یا میرے اوپر نازل کیا گیا وہی نازل کی گئی یہ دونوں طرح کے الفاظ ہے حدیث کے اندر آپ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے دن کی اہمیت ہے تاریخ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے دن ایک مہینے میں چار مرتبہ آتا ہے پانچ مرتبہ بھی آ سکتا ہے اس لیے نبی سے محبت کی پہچان آپ کی تبار پیروی کرنا ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھیے پیر کا چار مرتبہ آئے گا تاریخ سال میں ایک مرتبہ آئے گی اس لیے پیر کے دن روزہ رکھنا یہ ہمارے لیے مشرون ہے آپ کو نبی بھی اسی دن منایا گیا آپ وہی اتاری گئی اور اس صلی اللہ اسی دن آپ کی ولادت بھی ہوئی اس لیے پیر کا دن روزہ رکھنا ہمارے لیے مشہور مستحب ہے پیر کے دن اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں جمعرات بھی اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں اس لیے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا ہر ہفتے انسان کے لیے مشرون اور مستحب ہے یہ نبی سے محبت کی پہچان ہے یہ پہچان نہیں کہ سال میں ایک تاریخ. وہ بھی وہ تاریخ. جنبی کوفاد کی, کی تاریخ ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ وفات کی تاریخ ہے خود یہ لوگ اس امام کو مانتے ہیں اس امام نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی کو ولادت 18 8 تاریخ ہے اور وفات 12 تاریخ ہے اور ہمارے ملکوں کے اندر پہلے ربیع الاول کی 12 تاریخ 12 وفات کے, کے, کے, کے نام سے معروف اور مشہور تھی 12 وفات لکھا جاتا تھا کیلنڈر کے اندر جگرتیوں کے اندر 12 وفات لکھا جاتا تھا بعد میں اس نبی کا نام دیا گیا ورنہ پہلے 12 وفات کے نام سے تاریخ پوری دنیا کے اندر مشہور تھی کیونکہ نبی کی وفات کی تاریخ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کسی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے دنیا کے تمام مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور ان, ان کا سب کا قول یہ ہے کہ نبی کی وفات ربی ابول کی بارہ تاریخ کو ہوئی البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وادت کب ہوئی کوئی آٹھ تاریخ کہتا ہے کوئی نو تاریخ کہتا ہے کوئی اور تاریخ کہتا ہے لیکن نبی کی ولادت تاریخ تاریخ وفات پر دنیا کے کسی بھی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے اگر اختلاف ہے تو رافیوں کا اور شیعوں کا اختلاف ہے وہ کہتے ربی الاول کی بارہ تاریخ کو نہیں ربی الاول کی اٹھارہ تاریخ کو نبی کفات رہی تھی باقی جتنے بھی سنت کی طرف منصور فرقے ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کا کہنا یہ ہے کہ نبی کفات ربی الاول کی بارہ تاریخ کو ہوئی ہے نبی کلازت پر لوگوں کا اختلاف ہے آج میرے یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں اور نبی کی حدیثوں اس طریقے سے تحریف کی جاتی ہے اس طریقے سے غلط معنی بیان کیا جاتا ہے نبی کی ولادت پر جشن منانے کو ثابت کرنے کے لیے تحریف کی جاتی ہے اور قرآن کے حوالے سے نبی کی ولادت پر دلیلیں دی جاتی نولت بل ذالب میرے بھائیوں اگر سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کی آیتیں نبی کی ولادت پر جشن پر دلات کرتی ہیں تو ہمارے نبی نے جشن کو نہیں منایا آپ سے سب زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام نے خلفائے راجدین نے جن تین صدیوں کی ہمارے نبی نے تعریف فرمائی سب سے بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد کا اس کے بعد کا ہے ان بہترین زمانے کے لوگوں نے آخر نبی کی ولادت پر جو کو نہیں بنایا کہ آج انگلش نے تمہارے ذہن کے اندر بات ڈال دی کہ قرآن کی آیت سے تین انلاد النبی ثابت ہوتا ہے نبی کی صدی سے تین ملاد النبی ثابت ہوتا ہے تین سو سال تک قرآن کی کسی آیت کو کسی نے نہیں پیش کیا نبی کی کسی حدیث کو اس کے دلیل کے طور پر کوئی نہیں پیش کیا آج نئی نئی باتیں لا کر کے امت کے سامنے لوگ پیش کرتے ہیں یہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ نبی سے پوچھا گیا پیر کے دن روزہ رکھنے کے تعلق سے تو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو عید دی. نبی ہمارے نبی نے بنایا عید بنایا ہمارے نبی نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترجمہ کر دیا کہ دیکھو ہمارے نبی نے ولادت کے دن جشن منایا میرے بھائیوں کس قدر تعریف ہے یہ نبی نے روزہ رکھا اور دن کو روزہ رکھا پیر کا روزہ رکھا پیر کا روزہ رکھا پیر چار مرتبہ آتا ہے ربی اول کے مہینے ہی میں آپ روزہ رکھتے تھے ہر پیر کو روزہ رکھتے چاہے وہ محرم کا مہینہ ہو چاہے وہ ربی الاول کا مہینہ ہو چاہے سفر کا مہینہ ہو جو بھی مہینہ ہوتا تھا ہر مہینے کی پیر کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے ایسا نہیں ربی اول ہی کے مہینے میں پیر کو آپ روزہ رکھتے تھے اور روزہ رکھتے تھے چلے مان لیا ہم نے آپ کی بات کہ آپ اس حدیث سے نبی کی میراد النبی ثابت ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ نے پیر کو روزہ رکھا تو آپ نے پیر کو جشن منایا آپ پیر کو بنائیے ہر پیر کو بنائیے ہر پیر کو بنائیے آپ آپ سال میں ایک مرتبہ کیوں بناتے ہیں سال میں ایک مرتبہ کیوں بناتے نبی کی حدیث ثابت ہوا کہ آپ پیر کو روزہ رکھتے تھے آپ روزہ نہیں مانتے آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں پیر کے دن آپ نے میراج بنایا چلو بنائیے آپ میلابی کا تو آپ نے جب میلاد بنایا تو ہر پیر کو بنایا پورے 12 مہینے بنایا ہر مہینے کی پیر کو بنایا آپ سال میں ایک مرتبہ کو جشن مناتے ہو سال میں ایک مرتبہ کو جلوس نکالتے ہو اور میرے بھائیوں جس حدیث کو بنیاد بنا کر کے آپ جو کہتے ہو ہمیں کہ لوگ نبی کو نہیں مانتے نبی کے گستاخ ہیں محمد بن عبداللہ کے گستاخ ہیں میرے بھائیوں مجھے کہنے دیجئے کہ آپ اگر آپ اگر ہمیں گستاخ مانتے ہیں تو سب سے پہلے گستاخ صحابہ ہوں گے ام کرام ہوں گے تابعین ہوں گے طب تعبیر ہوں گے جو ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں انہوں نے بھی جشن نہیں منائے ملاد النبی کو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی معیار ہے اگر یہی ضابطہ ہے تو آپ بھی گستاخ ہو آپ محمد رسول اللہ کے گستاخ ہو جس حدیث کی بنیاد پر آپ لوگ عید ملاد النبی بناتے ہو کہ نبی، ہمارے نبی نے پیر کو روزہ رکھا ہمارے میر یہ بھی فرمایا کہ پیر کے دن اللہ اللہ نے نبی بھی بنایا نبوت بھی نازل کی تو پیر کے دن نبوت بھی نازل ہوئی تو جس دن نبوت نازل ہوئی اس کا جشن کیوں نہیں مناتے محمد بن عبداللہ کا جشن تو وہ بھی مناتا تھا محمد بن عبداللہ کا تو مکہ کے مشرقین بھی مانتے تھے اگر وہ نہیں مانتے تھے محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے تو محمد بن عبداللہ کے نام پر جشن مناؤ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو فراموش کر دو اس کا کیا انسان کو فائدہ ہوگا آج کے کفار و مشرقین بھی نبی کو مانتے ہیں ان کے اخلاق کو مانتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں مانتے آپ کی زندگی میں اہم دن وہ ہے جس نے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا آپ کو رسالت سے سرفراز کیا اگر وہ حدیث بنیاد ہے اگر وہ حدیث دلیل ہے تمہارے لیے نبی کو ولادت بنانے کی کہ نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا اسی حدیث میں نبی نے رسالت کا بھی ذکر کیا ہے کسی دن اللہ رب العالمین نے مجھے نبی بھی بنایا تو رسالت پر جشن کو نہیں مناتے ملادت پر جشن کو صرف مناتے ہو تم بھی گلتاف ہو تم تو سب سے بڑے گفتاخ ہو اور ہمارے اوپر یہ لاگو نہیں ہوگا کیونکہ ہم کوئی بھی ولادت پر نہ نبی کی ربوت پر جشن منانے کے قائر ہیں نہ نبی کی ولادت پر جشن منانے کے قائر ہیں کیونکہ ساری چیز اسلام کے اندر نئی چیز ہیں بدات اور خرافات ہیں یہ تمہارا ضابطہ ہے اگر یہ تمہارا ضابطہ تمہارے بقول اگر صحیح ہے تو تمہارے اوپر بھی بات لاگو ہوتی ہے کہ تم رسول اللہ کا کہ گستاخ ہو رسول اللہ کے گفتاخ ہو نبی کی نبوت کے گفتاخ ہو رسول اللہ کی رسالت کے گفتاخ ہو کیونکہ تم نے ولادت پر جشن منایا نبی کی نبوت پر کیوں جشن نہیں منایا نبی کی رسالت پر جشن کیوں نہیں منایا کیوں نہیں منایا جب وہی عدیب تمہاری یہ دلیل ہے تو تم گستاخ حصل ہو میرے بھائی ہو. لہذا میرے بھائی یہ ساری چیزیں حرام ہیں یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں یہ دین سے اس کا اسلام کا سے اس چیز کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے جو آج اس کے نام پر باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے اور اس طریقے سے جلسے جلوس نکل جاتے ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمان خوشی میں بھی اور غبی میں بھی شدید کا پابند ہوتا ہے آپ جہاں بچے کی ولادت ہے خوشی ہے کیا ولادت کی خوشی کے نام پر آپ جلسے گے جلوس کریں گے آپ کیا بچے کی ولادت کی خوشی میں ناچ گانا کروائیں گے گھول تاشا بجوائیں گے آپ اگر آپ بجواتے ہیں کہتے خوشی ہے کیا یہ جائز ہو جائے گا عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے بقرعید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے اس دن, دن دنیا کے مسلمان عید کی پڑھتے ہیں قربانی ہے تو قربانی کرتے ہیں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں گوشت کو تقسیم کرتے ہیں یہ خوشی کا اظہار ہے میرے بھائیوں اللہ کی بڑھائی ہوتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے خطبہ دیا جاتا ہے اس طریقے سے اللہ رب العامی جو خوشی کا دن دیا اس خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ عید کے دن جلوس نکالتے کیا بقرعید کے دن جلوس نکالتے آپ کہتی خوشی ہے ہمارے لیے نبی کی الادت پر جلوس نکالتے ہو اور جلوس کون کی عادت کرتا ہے کوئی غیر مسلم کرتا ہے نعرے بازیاں ہوتی ہیں شرک کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کی جاتی ہیں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کے تشریف لا رہے ہیں نوزہ بھی جا رہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا میرے بھائی کفر اور شرک کا اور برات اور خرافات کی تلتر میں اس طریقے سے آج نبی کے پر عید بہاد النبی کے پر کیک بنایا جاتا ہے کیک پر نبی کا نام لکھا جاتا ہے عید بہاد النبی لکھا جاتا ہے اور اس کیک کو باقاعدہ چاق سے کاٹا جاتا ہے جس طریقے سے وہ نشارہ کرتے ہیں جس طریقے کی ولادت پر لوگ کیک کاٹتے ہیں آج ولادت پر باقاعدہ لوگ کیک بناتے ہیں اور کیک کارتے میرے قدر یہ ہے غیر مسلموں کی منتصب ربی نبی قدیس ہے جو کسی غیر مسلم کی قوم کی مشارہ اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں سے ہوگا یہ غیر مسلموں کی نقالی ہے یہ غیر مسلموں کی تقلید ہے ان کی مشابیت ہے اس طریقے سے غیر مسلم اپنے اپنے بڑے لوگوں کا جنم کرشن, دن مناتے ہیں اور فیس بک پر یو ٹیوب پر جا کر کے دیکھیے بڑے بڑے کیک بنائے جاتے ہیں نبی لکھا جاتا ہے اس باقاعدہ کیک کو کاٹا جاتا ہے میرے بھائی کس قدر تحریف کر جا رہی نبی قسمتوں کو کس قدر سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کس قدر قران کریم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ایک صاحب تقریر میں سننا تھا انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ کفر کی بات یہ بات کہنا لیکن نقل کفر کفر نہ باشق اس بندے نے کہا کہ اللہ رب العالمین نبی کی بیلاڈ بنایا اللہ رب العالمین نبی کی بیلاڈ بنایا اتنی بڑی جسارت تو کسی نے نہیں کی تھی આજ تک اپنے عمل کو ثابت کرنے کے لیے قران کریم کے شریعت سے مذاق کہ قران میں اللہ نے بیان کیا ہے وہ ایت کہ اللہ رب نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا عہد لیا تھا کہ جب نبی تمہارے پاس جائیں گے تم کو پر ایمان لانا ہوگا کہا کہ دیکھو اللہ رب اور نبی کا میلاد بنا رہا ہے قرآن کی سہایت کریمہ آ جس میں اللہ عرب کیا ہے کہ اللہ عربر نے تمام امبیوں سے میسان لیا سب سے عہد لیا سب سے وعدہ لیا کہ اگر تمہاری زندگی مہانبی آ گئے اس نبی پر تم کو ایمان لانا ہوگا دیکھو اللہ تعالیٰ پہ نبی کا میلاج بنا رہا ہے نا بلّہ اللہ،, اللہ تعالیٰ پہ نبی کا میلاج بنا کس قدر کرنے کی بات ہے نبی اللہ رب العالمی نے نبوت کا وعدہ لیا نبوت کا عید لیا اللہ رب العالمی نے ولادت کا عید نہیں لیا نبوت کا عید لیا. لیا نبی کی تعلیمات کا عید لیا کہ جنبی اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تمہیں ان کے مطابق عمر کرنا ضروری ہوگا اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا اگر وہ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائے انہیں میری سنت کی پیروی کرنی پڑے گی میری تباہ کرنی پڑے گی یہ صحیح اسلام دنیا کے اندر آئیں گے ہمارے نبی کی شہریت کے مطابق کو فیصلے کریں گے ان کا دین ختم ہو گیا ان کی شریعت ختم ہو گئی اپنی شریعت کے مطابق نہیں کریں گے نبی اپنی نبی کی سریعت کے مطابق وہ فیصلے کریں گے موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہو جا میری لما ابسی طبا اگر وہ میری اتباہ نہیں کریں گے ان کے لیے وسعت نہیں ہوگا کافی نہیں ہوگا اللہ رب العالمین نبیوں سے یہ عید لیا عالمی ارواح میں کہ نبی کی نبوت پر ایمان لانا نبی کی رسالت پر ایمان لانا اور اگر زمانہ تمہیں مل جائے ان پر ایمان لانا ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ان کا امتی بن کر کے رہنا یہ نبی اللہ رب العبین لوگوں سے عید سے عید لیا اس عہد کو جو نبوت کا عہد ہے جو نبی کا مشن تھا اس مشن کا جو عہد تھا اس اہد کو آج نبی کی پیش کر دیا اور کہا کہ اللہ رب العلامی نے اپنے نبی کا میلاد بنایا نواز قرآن کی سے بڑی تحریف کیا ہوگی قرآن کے بڑا استجاع کیا ہوگا قرآن کے بڑا مذاق کیا ہوگا کیونکہ اللہ کے کی بارے میں اس طریقے سے گز تاخی کرے کہ اللہ میلاد بنایا اللہ نماز پڑھتا اللہ روزہ رکھتا ہے اللہ زکات دیتا ہے اللہ حج کرتا ہے اللہ بھی بناتا ہے اللہ گھر سے جلوس نکالتا ہے نبز باللہ کفر کی مجلی انتہا ہو گئی ہے کہ آج لوگ جو اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں وہ گستاخی اللہ تعالیٰ تک پگا کر کے پہنچاتی میرے بھائیوں نبی کمیشن یاد رکھو نبی کی پر جشن تم نے یاد رکھا لیکن نبی کا جو مشن تھا نبی کا جو بیان تھا جس لیے نبی بھیجیں گے دنیا کے اندر توحید و سمنت کے نسرات شرک اور بدات اور خرافات کا کلا کمہ کرنا یہ تم نے بھلا دیا اور ایک دن تم نے یاد رکھا اور اپنے آپ کے سامنے بیٹھے کہ ہم سمجھا نبی سے محبت کرنے والے نہیں یہ نبی سے محبت کا اگر معیار مان لیا جائے نہ صحابہ نہ تعبیر نا امام حنیفہ نہ امام مالک نہ امام شافئی نہ امام احمد بنحمل نہ امام بخاری، نہ امام مسلم تین سو سال تک کے جتنے بھی اجما گزرے ہیں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں اور اس کے بعد بھی جو اب کرام گزرے ہیں کوئی اس میں آپ کو اترا نہیں اترے کوئی اس میں بار پر اتراؤ نہیں ہوگا وہ ہم سے زیادہ اللہ سے بننے والے ہم سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والے ہم زیادہ نبی کی صنعتوں پر اپنی جان مشاور کر والے ہم سے زیادہ نبی کے احکام پر عمل کرنے والے اور نبی نے جن چیزوں سے منع کر دیا ان تمام چیزوں سے ہم سے زیادہ دور رہنے والے تھے وہ ہمارے لیے نیارے ہدایت تھے فہاں منو بے بیس لے میں تمہیں فقت دو پہلے کو سن لو اگر اس صحابہ کے طریقے سے ایمان گے تب تمہیں ہدایت ملے گی وہ ہمارے لیے ہدایت انہوں نے نہیں منایا جشن. وہ نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے نبی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے تو اس لگایا گلے سنت کو گلے لگایا اور اس کے اسلام کو لے کر کے اسلام کے پیغام کو لے کر کے دنیا کے اندر نکل گئے لہذا نبی کی زندگی میں روت ہمیں میرے بھائیوں سے زیادہ احمود ہے کیونکہ محمد بن عبداللہ کو مقام جو ملا محمد رسول اللہ کی بنا پر ملا ہے محمد رسول اللہ اگر نہ ہوتے تو آپ کو مقام نہ ملتا جو مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا ہے اور یہ سارا مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا اطا کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر سب سے بڑا اور فضل اور احسان تھا لہذا میرے بھائیو ہو عید نعدینی منانا ربی الغل کی بارہ تاریخ کو حرام ہے یہ،, یہ ناجائز ہے یہ, یہ بداعت ہے یہ،, یہ جائز نہیں ہے اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں وہ الگ کافی ہے کہ کیا کیا بداعت اور خرابات اس دن کی جاتی ہیں یہ الگ موضوع ہے لیکن صرف اتنا آپ جان لیں کہ اس دن جشن منانا یا شریف سے جلد سے جلوس کرنا یہ شریعت کے حرام اور ناجائز ہے خوشی کا دن ہے وہ یا خوشی سب کو ہے نبی کی ولادت سے نبی کی نبوع سے خوشی ہے توحید سے خوشی ہے قرآن سے خوشی ہے اور دین سے خوشی ہے سب کو لیکن خوشی بھی ہمارے شریعت کے رابطے میں ہے شریعت کا اصول میں ہے شریعت کے اصول سے ٹکرا کر کے ہم نئی چیز نہیں پیدا کریں گے شادی ہوتی ہے خوشی کا دن ہے لیکن کیا آپ بھرنے ڈالیں گے کیا شادی کے کی دن آپ ناچیں گے کیا آپ گانا گائیں گے کیا آپ جہیز لیں گے کیا آپ براد لے کر کے جائیں گے غیر مسلموں کی آپ حرکتیں اپنائیں گے یہ کہہ کر کے کہ شادی کا دن خوشی کا دن ہے لہذا سب چیز جائید ہو جائے گی ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں ہم شریعت کے پابند ہے نمی کا دن ہو یا خوشی کا دن ہو ہر انسان شریعت کا پابند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے عید کا دن تھا بچیاں اشار پڑھ رہی تھیں بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں اشار پڑھ رہی تھیں کسی بچی نے کہہ دیا ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو کل کی باتوں کو جانتا ہے جسے خیب کا علم ہے ہمار بھی نے کہا نہیں یہ مت کہو خیب کریم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے خوشی کا دن ہے نبی نہیں کہا کہ جانے دو خوشی کا دن ہے جو بھی کہیں منع کر دیا صحیح بخاری ہے یہ, کہا وہ تو جو پہلے کہا کرتی تھی ہماری تعریف میں لیکن یہ کہنا کہ کل کی بات نبی جانتا ہے غلط ہے یہ کل کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ علم الخیب اللہ عمل ہے آپ ان کو منع کر یہ نہیں خوشی کا دن جو چاہ دو کہہ خوشی کا दिन جو چاہ جو کر لو یہ نبی نہیں فرمایا ان کو दिया منا کر دیا لہٰذا ہماری خوشی اور کمی بھی شریعت کی پابندی میں ہے شریعت غسول اور داختے میں ہے جو شریعت اجازت دے گی وہ کرنا ہمارے لیے جائز ہوگا ہمارے لیے شریعت اجازت دی ہے کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھیے یہ نبی سے محبت کی دلیل ہے اور اگر آخری بات کہہ دوں کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے نبی کی سمت پرمل نہیں کر سکتے ندا حق حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ بدعت ہے یہ ہوتی ہے گمراہ انسان کو جہنم کے اندر لے کر جانے والی ہوتی ہے سنت پرمل نہیں کر سکتے وہ سنت جس کے چھوڑ دینے سے گناہ نہ ہو آپ نہ کرو گناہ نہیں ہوگا لیکن بدات کرو گے گناہ ہوگا یہ حرام ہے یہ نافرمانی ہے یہ فی نہ بداۃ مولالی ہے وہ کلو ملال فنار ہر گمراہ انسان کو جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی یہ گمراہی آپ کو جنت نہیں لے جائے گی گمرائی کا راستہ جمن تک پہنچتا ہے سنگت آپ کو جنت تک لے کر کے جائے گی سنت کا راستہ جنت کے دروازے تک پہنچتا ہے لہذا یہ گمرائی ہے یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دیجئے میرے بھائیوں اپنے گھر والوں کو بتائیے اگر پہلے نہیں معلوم تھا معلوم ہو گیا اس لیے اس کو بتائیے گھر والوں کو یہ چیز ناجائز حرام ہے یہ اس کا کرنا غلط ہے یہ اور اس کے کرنے والے کو کبھی نبی کی سفارش اور نبی کے ہاتھ سے اور نبی کے حوص سے ایسے لوگوں کو کبھی پانی نصیب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اور بلامین ہمیں ہر قسم کی مداحت بچائے اللہ عرب رامین نبی کی سنتوں پر قائم رکھے سنتیں کافی ہمارے لیے پتا کی ضرورت نہیں ہے دین اللہ نے مکمل کر دیا ہے نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے صحابہ نے ملنے کیا لحاظ سارے ساری چیزیں مداحت ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے شرک و سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے آمین بارک اللہ علی علیہ بلا بلاۃ الکل حکیم الطع جواد الکریم الکم برف الرحیم